تبارک نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الحمد رب العالمين والصلاة والسلام ابین و سلاد وسلام اما بعد اعوذ ابل من امباد ادب بسم الرجین الرحمن الرحیم صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر چھتیس سے مطالعہ شروع کریں گے کل یہ ذکر کیا گیا تھا پچھلی کی پہلی تینتالیس آیات میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات ہمیں عطا کی گئی معاشرے کے کمزور طبقات خواتین کے تعلق سے یتیموں کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی گئی اب جس آیت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بہت جامع آیت ہے حقوق اللہ کا بیان بھی اور حقوق العباد کا بیان بھی اور خصوصا پڑوسیوں کی تین اقسام کا بیان اس آیت میں آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وہاں عبداللہ اور اللہ کی عبادت کرو بلا تو شری کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ببل والد اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ایسی ایک آیت ہم نے البقرہ آیت نمبر میں بھی سمجھی ہے کئی مقامات پر یہ انداز کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان ہوا ہے اس کا جو کلائمکس ہے نقطہ عروج وہ ہم پڑیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں انشاءاللہ اللہ ماں باپ کے بعد فرمایا وبی دل قربا بل اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو بل جاری دل قربا و جنوبی ول اور رشتے دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ تین اقسام آگے پڑوسی کے ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتے دار بھی ہے دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے اور تیسرا پڑوسی تھوڑی دیر کا ساتھی بھی وہ بھی پڑوسی ہے معلوم یہ ہوتا ہے بلکہ تعلیم یہ ہے کہ رشتے پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہوگا حدیث شریف میں آیا ایک پڑوسی مسلم ہوگا ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا حق تو دونوں کا ہے لیکن مسلم پڑوسی کا غیر مسلم سے زیادہ ہوگا اب را سوال کے پڑوس کتنا ہوتا ہے تو اہل علم نے صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر تفصیلات کی روشنی میں بیان فرمایا چالیس گھر دائیں ہاتھ چالیس گھر بائیں ہاتھ چالیس گھر سامنے چالیس گھر پیچھے کتنے ہو گئے اللہ اکبر آپ کو کہ ہم تو بلڈنگ اونچی بنا رہے تو اوپر چلے گا بھائی اوپر جانے سے مطلب جتنے فلور ہیں ان کی بات ہو رہی مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے تو اتنے حد تک بھی اتنی حد تک بھی دوسروں کا خیال رکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اندازہ کریں بخاری کی روایت دوسری روایت بھی بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرعیل اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی وسیعت لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے تیسی حدیث وہ مقاری مسلم میں ہے حضور علی سلام نے فرمایا کہ وہ شخص طبعہ برباد ہو جائے تین مرتبہ فرمایا کون اور کی یا رسول اللہ کون فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے پڑوس کے اعتبار سے تو یہ شدار پڑوسی اجنبی پڑوسی اور صاحب بالجمبی پہلو کا ساتھی یہ جو ہماری نشست ہے تو یہ بھی ایک نشست کے ساتھی آپس میں پڑوسی ایک بس کے مسافر ہوں ایک ٹرین کے مسافر ہوں ایک جہاز کے مسافر ہوں ایک استاد کے شاگرد مسجد کے نمازی ہوں ایک دینی مجلس کے ساتھی ہوں یہ تھوڑی دیر بھی جو ساتھ ہو گئے قرآن پڑوسی میں شمار کرتا ہے اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے یہاں بھی ہماری توقع یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت کا آسانی کا باعث بنیں گے ہماری ذات دوسروں کے لیے نفے کا باعث بنے نقصان کا باعث نہ بنے یہ سب کے لیے یہ میرے لیے بھی ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اور اسی ہو گئے ہیں اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہمارا دین اس بارے میں بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے ببلی سبیری ومام ملکت ایمانکم مسافر کے ساتھ اور جو تمہاری ملکیت میں غلام اور قمیص ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو اِنَّ لا نختال فقور ابھی شیخ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہو یہ آیت مکمل ہوئی اللہ کا حق بھی بیان ہوا پر اتنی لمبی لسٹ بندوں کے بارے میں ادا کی گئی اور آج ہمیں لچھے دار باتیں سنائی جا رہی ہیومینٹی از ای بیسٹ ریلیجن کائے کا, کا ریلیجن تم توقع کرو ہم مسلمانوں سے ہمارا دین تو اللہ اور بندوں کے بارے میں رہنمائی کامل دیتا ہے بلکہ جانوروں کے بارے میں پرندوں کے بارے میں درختوں کے بارے میں کیڑوں کے بارے میں مکوڑوں کے بارے میں بھی دیتا ہے اللہ اکبر چیری کے بارے میں بھی دیتے اللہ اکبر تو تمہاری لت... یعنی تم سے مرادی جو ہمارے سیکولرزم کے دعوے دار اور لچھے دار باتیں کرنے والے یہ, با... بچ... یہ غریب بےچارے باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے جن کو امداد ملتی ہے وہاں سے جی ہاں ان غریبوں کی ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن یہ اللہ ان فطروں سے ہمیں بچائے یہ دین دین کامل ہے اور زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے ہاں اللہ اسے سے پسند نہیں کرتا جو اترانے والا بڑائی مارنے والا ہو جس کے دل میں تکبر ہوگا جس کے اندر اپنی انانیت ہوگی جو اپنی ہی ذات کا مرکز بنا رہے اپنی مفادات کے تحفظ میں لگا رہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کر سکتا کون ہوتے ہیں لوگ اللہ خلون بغل وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں تمہ نہ ماں آتا فغل ہی اور چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا اللہ نے تو رکھا ہے دکھاوے کا عمل کرنے والوں کی مذمت پھر کی جا رہی ہے البقرا میں بھی پڑ چکے یہاں بھی ہے جو یونفقون اموالہم اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں بھلا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر کیا مراد لی جائے گی کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مراد جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرے اس کا ایمان ہی نہیں وہ لوگوں سے یہ چاہتے دنیا میں مل جائے گا اخرت میں کچھ نہیں ملے گا دکھاوے کا عمل شرک ہے بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں مسند احمد کی روایت من تصدق یراء فقط اشرکہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا اور جس کا حملوں سے محفوظ رکھے ان دکھاوا کرنے والوں کے تعلق سے مزید آگے کلام وما علیہم اور ان کا کیا ہوتا لو دن پر مراد واقع رکھتے فکو ما رضا اللہ اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے عطا فرمایا تو کیا ان کا نقصان ہوتا بلکہ بھلا ہی ہوتا اسی میں لیکن یہ پڑ گئے دنیا کے چکر میں دکھاوے کے معاملات اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر ڈالا وہ اللہ بحیم اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خوب جاننے والا ہے ان اللہ لا درہ بشک اللہ درہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ تک حسنت غائف اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گناہ کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ کتنا دیتا ہے البقرہ آئےت 261 سات سو گنا اور اس سے بھی زائد مسلم شریف کی روایت ایک ہزور کا دانا تم اللہ کے رام اخلاص سے پیش کرو اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتے بڑھاتے اہت پہاڑ مثال دی گئی اہت پہاڑ جتنا کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ کرو اللہ بڑا جر دے گا اور ڈھیرو تم نے خرچ کیا لیکن دکھاوا اس میں ہے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا اگلی آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات پر کہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف اللہ کے سامنے جواب دینا ہے بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صلاح کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ عرض کیا رسول اللہ پر تو نازل ہوا نہیں تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے کیا خوبصورت حضور کا موٹیویشن کا انداز مجھے سناؤ تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے سر جھکا کر سور نسا کی تلاوت شروع کر دی اس مقام پر پہنچے حضور نے فرمایا ہس حس بک بس, کافی ہے. بس کافی ہے رک جاؤ بس کافی ہے رک جاؤ بس کافی ہے عبداللہ عرض کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا حضور رہ رہے ہیں ہزار قطع حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہاں سو سے تر ہے یہ پس ہے منظر سنی آیت کو فقی فیدہ جی این منکلی امت شہید پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے وہ جی انا بکا الا شہیدا اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ کے طور پر ہم بلائیں گے ہر امت میں سے اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا پوچھیں گے اللہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا سورہ آراف آیت نمبر چھ میں فلنس علن وسدین ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا ہر رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اللہ سے پوچھ انہوں نے کیا کیا اور حضور نے پہنچایا ہے حضور نے گواہی دی ہے, گواہی لی ہے اور گواہ بنایا ہے ودا کا موقع مصر شریف کی روایت فل اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اللہ البلکھ تو کیا میں نے پہنچا دیا تمام صحابِ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حق وسیحت حق نصیحت حق امانت ادا فرما دیا دی گواہی اور لی گواہی اور اللہ سبحانہ و کو آپ نے گواہ بنایا اللہ محمد اے, اے اللہ تو گوار اللہ تو ہے یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا حضور نے تو پہنچا دیا رسول فرما رہی علیہ السلام علی شاہد الغاہ تم اس جہاں موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں یہ مسلم شریف کی روایت آج یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر اللہ کے رسول کو رونا آیا ہے اس آیت کی تلاوت کو سن کر کے مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی قیامت کے دن امتی کو بھی کبھی رونا آتا ہے امتی کے بھی کبھی آنسو بہتے ہیں اس کے دل کی دھڑکن بھی کبھی تیز ہوتی ہے اس کے رونگتے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کل میں نے بھی گواہی دینی مجھ سے بھی پوچھا جائے گا ہمیں ملا ہماری دوہری داری مانا ہے الحمدللہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا قائم کر کے کرنے کی جد وجہد بھی کرنی یہ دوہری ذمہ داری ہے اللہ مجھے اور آپ کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی دے اور آج اس کی تیاری کی توفیق دے اور اللہ کل کی ندامت سے میری اور آپ کی شرمندگی سے میری اور آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں قبول فرمائے اور یہ کام کرے سنی حضور کی بشارت جامع رضی کی روایت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور اللہ اللہ اسے خوش و رکھے تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنیں اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے یہ ہزاروں آیاب قرآن کی حضور عطا کر گئے ہزاروں شاداب اپنے کر گئے جو سنے مجھ سے اور پہنچائے دوسروں کو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ اسے تر تازہ رکھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے کوئی کہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا کتنی بڑی بات ماں کی دعا جنت کی ہوا ہماری ہزاروں مائیں رسول اللہ کی حرمت پر قربان ان کی دعا کتنی بڑی دعا ہوگی اگر ماں کی دعا کو ہم نے جنت کی دعا ہوا کہا تو حضور کی دعا کا عالم کیا ہوگا کس کے لیے جو حضور کے پیغام کو لے اور طرح دوسروں کو پہنچائے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے اپ ہماری نسلوں وسائل کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے اگلی آئیت بھی رسول کے تعلق سے بہت قیم تھی یوم اذی یودل لذین کفر اس دن یعنی قیامت دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا وعاصب الرسول اور جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی لوتسوا بہم الارض کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائیں کون جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس سورہ نسا میں آگے انشاءاللہ اطاعت رسول پر بہت زور دیا گیا یہاں غور کیجیے کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ان کو ایکویٹ کیا برابر کیا قرآن نے کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے بلا تمون اللہ حدیثہ اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے اگلی آیت میں نماز کے بارے میں جناب کے بارے میں تیم کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا کی گئی ہے یا یادین آمن اے ایمان والو لا تقرب السلام نماز کے قریب نہ جاؤ وہ ان تم سکارا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو حتٰ تک کہ تم سمجھنے لگو ماں تقولون جو تم کہتے ہو یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے پروہبیشن کے حوالے سے دوسرا حکم ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں البقرا آیت نمبر دو سو سولہ میں شراب جو نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے اب بتایا جا رہا ہے نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ یہ تیکندی شے ہے یہ حرکت کر کے تم اللہ کا ذکر کرنے کھڑے ہو گئے نا تو اور چوکنا کر دیا گیا حتمی اور آخری حکم شراب جوے کی حرمت کے بارے میں وہ مائدہ آیت 90 اور اکانوے میں آئی ہے وہ تفصیل وہاں پر بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالی تدریجن گریجلی جو احکامات آئے اس تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم حالت نشہ میں ہو جب یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم زبان سے کہتے ہو ولا جنوبن اور نہ جنابت کی حالت میں اب یہ جنابت کیا ہوتی ہے قرآن نہیں بتاتا یہ تو حضور علی سلاد السلام نے بتایا وہ ناپاکی کی جس میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ ہے جنابت معلوم تو ہم سب کو ہے نا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے تو جنابت اللہ آبنی سبین اللہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو یہ مقام تھوڑا سا ذرا تفصیل طلب ہے میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ آبنی سبین ایک رائے کے مطابق اللہ یہ کہ راستے سے گزرنا ہو اس کی تعبیر اہل علم نے بیان فرمائی اگر مسجد میں ہے آرام کر رہا تھا سو گیا حالت اعتقاف میں اور اگر وہ ناپاک ہو گیا تو مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں گزر کے تو باہر جائے گا نا. تاکہ جا کے غسل کر کے پاک ہو جائے جب غسل فرض ہو جائے اسی طرح بات صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے گھروں تک جانے کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا تھا تو ایسے اگر راستے سے گزرنا پڑ گیا تو بات الگ ہے ورنہ جنابت کی حالت میں مسجد میں رکنا جائز نہیں ہے یہ مزید آپ تفاصیر میں دیکھیے گا میں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں بلا جنوبان اللہ عابری سبیر اور حالت جنابت میں مراد مسجد میں نہ رکنا اللہ آبری سبیر اللہ یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو گزرنا پڑے تو گنجائش ہے حالت جنابت ناپاک کی وہ حالت جب غسل فرض ہو جاتا ہے مسجد میں رکنا جائز نہیں حتہ کہ تم غسل کر لو یہ غسل کر لو یہ حالت جنابت سے پاک ہونے کے لئے لازم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں تم علی اور اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں او جا من یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر کے آیا بیت الخلا سے مراد ہے اولا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو فلم ان پھر اگر تم پانی نہ پاؤ فتح تو پاک مٹی سے تیمم کر لو یعنی پاک ہونے کا پورا ارادہ چہرے پر اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ کا ناف و بے شک اللہ بہت محافر والا بہت بخشنے والا ہے یہ تیمم کا بیان آ گیا بیماری ہے آدمی پانی استعمال کرے گا نقصان ہوگا تیمم کر لو سفر کی حالت ہے پانی بالکل نہیں بچا یہ پانی ہے تو پینے کے لیے ضرور موجود ہے ادر وائز سے ہی تیمم کر سکتے ہو اسی طرح اور باتیں بتا دی گئیں بیت الخلا سے کو آیا عورتوں سے مقاربت کی صحبت کر لیے تعلق قائم کر لیے اگر پانی نہیں تو پھر تیمم کی اجازت عطا کی گئی تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی جب حاجت ایسی پیش آ جائے ایک نیت کرنا پاک ہونے کی دوسرا مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شکل ہو ماربل ہے دیوار ہے پتھر ہے اینٹ ہے کچھ بھی حتیٰ کہ اگر برینڈ نیو گاڑی نکلوائی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ وہ بھی کافی مٹی کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے جی برانڈیڈ نہیں تو صحیح ہے نکل یا نارملی مل جائے اللہ تعالی کی نعمت ہے شکر کرنا چاہیے جی مٹی کی جن سے ہو اس پر ہاتھ پھیرا اور پورے چہرے کے اوپر اس کو پھیر لیا جائے یہ ہو گیا چہرے کا معاملہ پھر دوبارہ اس مٹی پہ دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور یہ کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کے اوپر مل لیا جائے اور بس یہ تیمم ہو گیا ختم اس کی حکمت اس کے فوائد وہ اپنی جگہ یہ اللہ کی شریعت نے ہمیں آسانی عطا فرمائی یہ بیان سل مائدہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ وہاں ایک نعمت کے طور پر اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا یہ تینتالیس آیات 43 آیات مکمل ہوئی اہم معاشرتی ہدایات کا کسی درجے میں بیان ابھی ہمارے سامنے آیا اب جو اگلا بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چوالیس سے اور یہ طویل کلام ہے آیت نمبر ایک سو چالیس سے کچھ زائد آیات تک ہم جائیں گے اہل کتاب کا مختصر ابھی بیان آئے گا اور اس کے بعد ایک طویل سسرے کلام ہے جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا بھی اس صورت میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے جھوٹے دعویدار منافقین کا ذکر بھی اور اہل کتاب کا بھی تھوڑا ذکر ابھی اہل کتاب کا پھر سچے ایمان والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوگا لیکن سسر کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے اب اہل کتاب کا کچھ بیان کتاب کیا تم نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یشرون ولا وہ گمراہی مول لیتے ہیں میور عید امت السین اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ وہی اہل کتاب بلی والی مثال یاد آئی بلی کی تم کٹ گئی تو کیا چاہے گی سب یہ چاہتے ہیں تم بھی اب گمراہی کی طرف چلے جاؤ کم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وہ بالله بلّہ اور اللہ کافی بطور حمایتی کے و کفا بلّہ نصیرہ اور اللہ کافی بطور مددگار کلیم امادی بعض یہودی لوگ ہیں جو کریما کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں سمعنا اور کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وسن غير مسمعین اور کہتے کہ سنیے پھر چپکے سے کہتے ہیں اپ کو نہ سنوایا جائے معاذ اللہ وراعنا لیم بالسنتہم اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر کھیش کر کہتے تھے راعینا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے یہ البقرہ میں تفسیر آ گئی وتاعنا فی اور دین میں طعنہ دینے کی نیت سے یہ ہیں جو ان کی حرکتیں البقرہ میں تفسیر سے آ چکی ولو انهم قالوا سمعنا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی بس میں اور پر ہم پر نظر کرم کیجیے کی بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی لو یا اوت البین کتاب ایمان اللہ اس پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات مین قبل انت وجوہن پنرا ادباری اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مس کر ڈالیں پھر ان چہروں کو اُلٹ دے ان کی پیٹ کی طرف اور یا ہم ان پر لانت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر لانت کی وکانا امرف اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے اصحاب کا واقعہ ہفتے والے یہ پڑیں گے اِنَّ لَا اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے لیکن اس کے سوال جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا شرک بل ناؤ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے فقدار اویما تو بس اس نے بہت بڑا گناہ اپنے اوپر باندھ لیا ہے تھوپ لیا ہے یہ شرکا بیان اللہ شر کو معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا یہ شرک کی شناخت اور برائی کا بیان ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ کے چھ گھنٹے کے خطابات ہیں بہت پرانے خیر وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ہے حقیقت اقسام چھ گھنٹے کے بڑے تفصیلی خطبات ہیں اور اس میں بڑی کنفیوژنس کو دور کیا اللہ کی توفیق سے انہوں نے اور بہت سارے علماء نے بھی ان لیکچرز کو پسند فرمایا وہ کتابی شکل میں بھی ہیں حقیقت و اقسامی اور وہ ڈھائی گھنٹے کا بیان پی سی وی پر بھی چلتا رہا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر دو ہزار چار میں ڈاکٹر اسرار صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے وہ بھی ہیں اور چھ گھنٹے کی آڈیو پر آپ کو بہت تفصیل سے ملیں گے وہاں اس کی تفصیلات دیکھیے گا باقی کن کن گوشوں میں کے مسائل یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے وہ خدا میں آتی رہے گی الم طور کو نہیں بڑا بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیز کی آتا کرتا ہے ان پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی غلط ہوگا اللہ اکبر یہ بڑی گہرائی ہے کھجور کھجور کے درخت کے بارے میں بڑی تفصیلات اونٹ اونٹ کے بارے میں بڑی تفصیلات پھر اس کی ایک ایک ادا ایک ایک گوشے ایک ایک پہلو کو استعمال کرتا ہے قرآن الفاظ میں کی صورت میں اور مثالیں آتا فرماتا ہے بہت سارے آہلین وہ جو کھجور اور اونٹ اور اس طرح کے معاملات جو یا چیزیں جو موجود ہیں عرب میں ان سے متعلق جو ویکیبلری جو قرآن نے استعمال کی اس کو پھر وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اب اس لفظ کو دیکھیے فتیل کھجور کی گٹھلی کے دھاگا چھوٹا ستا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ضرور نہیں کیا جائے گا کون لوگ ہیں بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہ نہ یہ اللہ ہے جو جس کا چاہتا ہے تسکیہ فرماتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے بلکہ اللہ سے تسکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق کی درستگی کے اعتبار سے اعمال کی اصلاح کے اعتبار سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں وہ کفاب ہی اتمام اور یہی سری گنا کافی ہے مراد پکڑ میں آ جانے کے اعتبار سے یہ جھوٹ اللہ کی طرح منسوخ کر رہے ہیں آہل کتاب یہی کافی اللہ کے غزب کو دعوت دینے کے حوالے سے مزید انہیں آہل کتاب خصوصاً یہود کے تعلق سے کلام آ رہا ہے الم طور لدین اوت نسیب من کتاب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. وہ مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں اللہ و انہ یہ یہود کی گراوٹ کی انتہا مسلمانوں سے بکس اور عداوت دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے مشرقوں کو کہہ رہی ہے زیادہ اچھے اللہ حالانکہ بت پرسی تو پرسیمام الہامی کتابوں میں منع ہے مگر ان کی دوستیاں مشرقین کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی دشمنی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں ان کے بتوں کی بھی تصدیق ہو گئی اور ان کے شیطان یعنی تاغت شیطان کے لیے بھی آتا ہے مشرقین کے سردار کے لیے بھی آتا ہے یہود کے سردار کے لیے بھی آتا ہے کہتے ہیں یہ سب صحیح ہیں یہ ہے یہود کی دشمنی کہ ان مسلمانوں کے تعلق سے اس میں آ کر مشکین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک اللہ کا تبصرہ الا اقلین لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ممانی اللہ فلم تجد له نصیرہ اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے امل نسیم و من الملک اللہ اگر ان کے پاس سلطنت میں سے بادشاہ میں سے کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیتے یہ یہود کا رویہ بیان ہو رہا ہے تل کے برابر بھی ام ما آتاهم من کیا, یہ لوگوں اس کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے تبصرہ بنی بنی آل الكتاب الحکمت بس ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب و آتی نا ملک العظیم اور ہم نے انہیں بڑا ملک عطا کیا ہے فمی سدم بس پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان مان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا یعنی اس نے حق قبول نہ کیا وہ کفا بھی جہن سعی اور جہنم کافی ہے بھڑکتی اعتبار سے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے آداب سے محفوظ سرما اگلی آیت عذاب کے بیان کے حوالے سے بہت سخت ہے بہرحال اس میں بعض لوگوں نے سائنٹیفک فیکٹ کا بھی ذکر کیا وہ زمینی بات ہے قرآن آف سائنس قرآن آف سائنس نشانی اللہ کی بک آف گائیڈنس ہے ایک سائنٹفک فیکٹ اس کو رکھے نیچے ہدایت کا سامان اس کو رکھے اوپر اور جہنم کو خوف کریں اور اس سے ڈرے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں فرمایا ان نل کا بھی نہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا سوف انسری ہی ہم ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے کل لما ندی جہ جلود ہم جب جب ان کی کھالیں پک کر گل جائیں گی ہم دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گے لیا دو کل آداب تاکہ وہ آداب کا مزہ چکتے رہے انزیز حکیمہ بے شک اللہ عزیز ہے کل اختیار رکھتا ہے حکیم ہے یہ سزا بھی دے کر تو اس کی حکمت کے مطابق ہوگی وہ کہتے ہیں پین ریسیٹر جو ہے نا درد کو محسوس کرنے والے خلیات وہ کھال میں ہوتے ہیں گوشت میں نہیں ہوتے اتنا تو سائنٹفی افیکٹ سب کو پتا ہے، انجیکشن جب لگتا ہے ٹچ کرتا ہے کھال کو تو تکلیف ہوتی ہے اندر گئی سوئی تکلیف نہیں ہوتی رکھیں اس کو نیچے یہ اللہ کا کلام ہے سائنس پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھو ڈسکور کرو کوئی ایشو نہیں یہ ہدایت دینے کے لیے ایک مرتبہ جلی خال دوبارہ دوسری مرتبہ جلی پھر تیسری مرتبہ جلی پھر چوتھی مرتبہ جل... بار بار بدلتے رہیں گے تاکہ مستقیل جلنے کے عذاب کو چکتے رہے اللہ من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما بھائی لوگ کہتے ہیں قرآن ڈراتا ہے بالکل صحیح بات ہے بلکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں یہ مولوی کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام اللہ ڈرا رہا ہے اور خدا کی قسم جو اللہ نے ڈرایا ہے سارے مولوی مل کر نہیں ڈرا سکتے ہمت ہی نہیں ہوتی جو اللہ نے ڈرایا پڑھیں گے سورہ حج میں آئے تب انیس سو بائیس میں ہتھوڑوں سے مارا جائے گا کھولتا پانی اوپر سے انڈیلا جائے گا آنکھیں چڑ جائیں گی گل جائیں گی ہتھوڑے سے مارا جائے گا ان کو بھرکا سے نکال دیا جائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے مولوی کیا بتائے گا وہ تو وہ بتائے گا جو صاحب علم ہوگا اللہ کا خوف رکھنے والا اس کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا کلام پیش کرے گا اللہ ڈرا رہا ہے لیکن اللہ ڈراتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ماں باپ بچوں کو ڈراتے دشمنی ہوتی ہے نہیں بیٹا تمہیں نقصان پہنچے ہمدردی ہوتی ہے ہم مخلوق اللہ کی اللہ کو کوئی تھوڑا کوئی پسند ہے کہ کوئی جہنم میں جائے استغفر ہوتا لیکن اللہ کا کلام اس کا توازن دیکھیں وہ ڈراتا بھی ہے وہ بشارت بھی دے رہا ہے فوراً آئے تاریخ جنت کے بارے میں دیکھیں ولدین اور وہ اولو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کمال کیے سلود لحم جنات امن قریب ان کو باغات میں داخل کریں گے تجریم انتہا انہار جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی خالدین فیحا اردا ان ہمیشہ رہیں گے لحم فیحا ازواج متحرہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے پاکیزہ زبینیاں ہوں گی ونود لحم ولم ودینا اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے اللہ اکبر کیسا سایہ ہوگا اچھا جنت میں سایہ کوئی ایسا نہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے نہ آدمی کو بڑے اچھے موسم میں بھی درخت اچھے لگ رہے ہوتے چاہے دھوپ نہ بھی ہو کیسے کیسے درخت ہوں گے بخاری کی روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ایک درخت ایسا پتہ نہیں کتنے ہوں گے ایک درخت ایسا اس کا سایہ اتنا طویل کہ سو سال تک سو سال تک اگر یہ سوال چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا ایک درخت عالم یہ ہے تو کتنے ہوں گے اور ان درختوں کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر کبھی یہ بشارت رہا ڈر لگتا ہے تو لگی اچھی بات ہے نا ڈریں گے تو بچیں گے نا پلگ میں انگلی کیوں نہیں ڈالتے بھائی کرن لگ جائے گا حالانکہ پتہ ہے کہ پیتل کا پیس اندر کی تربنی لگ گیا تو پھر حالانکہ ہے کہ میری انگلی بڑی ہے سراغ جو وہ چھوٹا ہے، نہیں لگ گیا تو پھر تب ہی بچتے ہیں نا ڈر ہے تو ڈریں گے تو جہنم سے بچیں گے یہ تو پازیٹو بات ہے ڈرو بھائی تاکہ بچو اور اللہ نے جو خوشخبری دی اس کے مستحق بنو اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اب بڑی اہم ہدایات ایمان والوں کو اجتماعی معاملات کے لیے بھی خاص طور پر انفرادی معاملات کے لیے بھی عمومی اعتبار سے ہدایت آ رہی ہے اللہ تو دے دو کسی کا کچھ ہے تمہارے پاس واپس کر دو یہ امانت اس اعتبار سے بھی ہے اسی طرح جس کسی کو تم نے اسائنمنٹ دینا ہے تو ایلیجیبل آدمی کو دو تاکہ ادارے کا نقصان نہ ہو اس سے اور اوپر آ جائیں سلطنت کے معاملات چلنے ذمہ کو چاہے وہ رائے میں تو جس کو بلدنگ کہا جاتا ہے یہ اتنے وسیطر پیمانے پر بات ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے لوگوں کو پہنچاؤ و اذا تم بین الناس انتہم و بلا عادل اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے کبھی اولاد کے درمیان کبھی خاندان کے بڑے کو دو چار گھرانوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کسی ادارے میں ہوگا کبھی عدالتوں کی سطح پر ہوگا جب کبھی تم فیصلہ کرو تو عادل کے ساتھ فیصلہ کرو انکم بھی بے شک اللہ تم عمدہ نصیحت فرماتا ہے ان نماح کان سمی بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ امانتوں کا تصور باہمی حقوق سے لے کر ریاست کے معاملات تک یہ عدل کے فیصلے کرنا یہ گھروں اور کاروبار کے معاملات سے لے کر عدالتوں کی سطح تک یہ مطلوب ہیں اور جب ظلم چلتا ہے تو مخلوق خدا بربادی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے اللہ کا دین عدل کی بات کرتا ہے ہر ہر سطح پر اس کی ضرورت ہے اگلی آیت بھی اجتماعی معاملات کے اعتبار سے بھی بہت اہم یا یوح لدینا اے ایمان اللہ وتی اور رسول اطاط کرو اللہ کی اور اتاد کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الیل امر من اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں بہت توجہ کیجیے گا سائد کی طرف اس لیے کہ آج کل جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ہمارے ملک میں لبرلزم کی سیکولرزم کی باتیں ہو رہی ہیں دو چار دانشور بھی ہیں اور ان کے دل ہمارے گزرا بھی ہیں اس طرح کے لوگوں کے کی ہاں کیا باتیں بھائی حکمرانوں کی بات مانو حکمرانوں کی بات مانو کچھ ایک دو مذہبی طبقات بھی ہیں حکمرانوں کی ہر بات ماننے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اور اکثر لیبرل اور سیکولر مائنڈڈ لوگ بھی ہیں اور یہ آیت کو کرتے ہیں لیکن قربان جائیے اللہ اللہ ہے اللہ نے اپنے کلام کی پکی حفاظت فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے معنی کی بھی کرتا ہے آیت دوبارہ دیکھیے یادینام ایمان والو اطی اللہ اللہ کی اطاد کرو آگے کیا ہے واطع اور اور رسول کی اطاعت کرو آگے کیا ہے ولی امر اتاد کا لفظ آیا کسی دفعہ نہیں آیا اللہ کے ساتھ اتاد کا لفظ آیا رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا اول امر کے ساتھ نہیں آیا اللہ بھی اللہ ہے نا دو کے ساتھ آیا تین کے ساتھ نہ آیا اگر چلے یہ ہوتا عطی اللہ ور رسول ابل امر اطاع کرو اللہ کے رسول کے اور الامر کی تو تینوں میں اپلائی ہو جاتا دو کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا تیسرے کے ساتھ نہیں آیا کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رات انکنڈیشنل ہے ہر بات ماننی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اصحاب امر چاہے کسی کے ابا ہوں گھر میں وہ صاب امر ہے ادارے میں کوئی بوس و سربراہ ہو یا ریاست کا حکمراں ہو قصے بادشاہ کوئی بھی ہو اس کی ہر بات نہیں مانیں گی اس کی وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور اتاث سے ٹکرائے گی وہ نل اینڈ وائیڈ ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں انکنڈیشنل اتاث صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے باقی جس کی بھی ہوگی وہ کنڈیشنل ہے اگر کسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ نیچے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ابداؤش شریف میں آپ نے فرمایا مخلوق الفما سید الخالق مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو آگے فرمایا کہ وصول اچھا یہ جو ہے نا الل امر گھر میں بھی صاحب اختیار باپ ہوگا شوہر ہوگا مرد ہونے کے کو بنایا گیا ادارے کا سربراہ ہوگا ملکی عدالتیں ہوں گی پارلیمنٹ کو فیصلہ کوئی بھی ہے اس کو اس کے تابع رکھا جائے گا فعم تنازعات وفیشیں پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو جھگڑا ہو جائے نظا کا معاملہ آ جائے ڈس اگریمنٹ ہو جائے فروغ دو ہوگن اللہ و رسول تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو عام لوگوں میری طرح آپ کی طرف اہل علم سے مسئلہ معلوم کر لیں ریاست کی سطح کا معاملہ آ تو ریاست کے کانسٹیٹیوشن ہوں گے پارلیمنٹ بل بنائے بنائے ایک رائے ہے اگر وفاقی شریع عدالت موجود ہے یا عدالتیں موجود ہیں تو اسلام کے نام پر ملک لیا گیا تو اس عدالت میں وہ ججز ہوں جو اسلام کے ماننے والے ہوں اور اسلام کو جاننے والے ہوں اگر ایم اسلامے کی اسٹڈیز کر لیا تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت کے اندر وہ فیصلے کرے بھاری بات آ گئی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی اور وہ کافر ہے اگر نظریے کو نہیں مانتا تو ہم اپنے فیصلے ہاتھ میں کیسے دے سکتے بہت سخت بات ہے مجھے پتا ہے بٹ ہے جسٹ ایم اسلامیات اگر کر لے کل مائیکل آگے کر لے کر اس کو بھی بنا دیں گے کیا تو ریاست نظریے کی بنیاد پر نظریے کو شخص مانتا ہی نہیں ہے تو اہم مناسب اس کو نہیں دے سکتے باقی سروس دینے کوئی ایشو نہیں ہے اہم مناسب تو ان کے پاس ہوں جو نظریے کو ماننے والے تو ہوں اور جب رائے جا رہے گا بھئی پارلیمنٹ نے بل پاس کی یہ شریعت کے خلاف تو نہیں تو آپ کو ایسا تو نہیں دے گا بھائی میں تو طالب علم ہوں دین کا جو شریعت کے جاننے والے علم ہوں گے وہ رائے دیں گے اس معاملے میں ان سے رائے لو پل بنانے تو جا کے انجینئر سے لو ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام کرنے تو ڈاکٹرس کو بٹھاؤ HEC میں کوئی مسئلہ ہے تو کو بٹھاؤ لیکن شریعت کی رہنمائی چاہیے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا بھائی کبھی ڈاکٹر سے کہا کہ گھر بنانے مجھے تم مارکیٹ ہے تم بن جاؤ کبھی ہوتا ہے کبھی انجینئر سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار اس کی دوا دے دو نہیں نا تو جب شریعت کا معاملہ ہوگا شریعت کا مسئلہ ہوگا تو رائے کس سے لیں گے بھائی جو اس کا جاننے والا اس کو کچھ سیٹ اپ بنا لیں وفاقی شریعت عدالت کو بنا لیں وہ صحیح انداز سے کام کرے وہاں علماء موجود ہوں وہ نگاہ رکھیں عام آدمی بھی کہا یہ کہ غلط پاس ہوا یہ خلاف شریعت بات ہے اور وہ بتا دیں کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے اگر خلاف ہے تو اس کو چینج کرے مطابق ہے تو اس کو ایکزیکیوٹ کرے یہ ریاست کی سطح پر پاسبلٹی ہے یہ بہت کچھ کام ہوا ہوا ہے کتابوں میں کہیں دور رکھا ہوا ہے وہ ان ساری تفصیلات کو میں نے تین منٹ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کی کیا پریکٹیکل شکل ہو سکتی ہے ریاست کی سطح پر اگر یہ کام ہم کرنا چاہیں تو تنازات و شعین اگر تم کسی معاملے کے اندر بیٹھو جھگڑا ہو جائے تو بہت عمدہ ہے اب ذکر آ رہا ہے منافقین کے تعلق سے اب طویل کلام ہے آیت نمبر 141-142 سے کم و بیش جس میں سچے ایمان والوں کے لیے بھی رہنمائی اور ہدایت آ رہی ہے اور جھوٹے دعوے ایمان کے یعنی منافقین ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو نبی علیہ السلام آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا یوریدون وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ تاغت کے پاس لے کر جائیں وقت ان یقفرو بھی حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں مراد. حضور نبی اکرم علی السلام موجود ہے مدینہ شریف میں شریعت کی تعلیم آ رہی یا دے رہے البتہ بھی یہود کے سردار بھی ہیں وہ بھی کچھ فیصلے کرتے تھے کا غلبہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا تب دین وی تنسی فی دین اللہ افوا کی شان آئے یہ بڑے کرٹیکل نقطہ اچھی طرح سمجھیے گا پلیز ابھی حضور بھی فیصلے پر مارے کے سردار بھی کر رہے ہیں منافقین کو اپنے مطلب کا کوئی فیصلہ لینا ہوتا تو دیکھتے کہ اچھا یہاں سے تو ہمارے خلاف ملے گا چلو یہود کے سرداروں کے پاس ان کو قرآن کہہ رہا ہے تاؤت تو کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان حضور علیہ السلام آپ پر ایمان ہے اور اپنے مقدمے یہ منافقین کہاں کے جاتے ہیں یہود کے سرداروں کے پاس یہ ہے باتید الشان اور شیطان چاہتے ہیں کہ انہیں بہکا کر دور کی گمتاہی میں ڈال دیں رسول اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول علی اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ آو اور عی تر منافقین کا سدودا تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رک کر آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں بہت اہم ایک اور بات کس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا ایک اور رسول کی طرف آؤ دو سادہ الفاظ قرآن اور سنت تو یہ منافقین رکتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف بلایا جائے تو یہ فرار اختیار کر رہے ہیں آگے تفصیل آئے گی اطاط رسول سے فرار اختیار کرتے تھے آج بھی ہمارے اس عہد میں خیر پرانی بات ہو گئی اس پاکستان میں بھی انکار سنت کا فتنہ بہت چل پڑا سنت کا سرے سے انکار قرآن از انف اور نیڈ نتھنگ مور دین دا ہولی قرآن یہ بڑے پیٹ جملے ہیں ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کے اور سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کے اچھی بلی یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے آتے بڑے صاحب میڈیا کے پرانے سے فنکار ہوتے ہیں فنکاری کرتے ہیں بس قرآن قرآن قرآن کافی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں استفر اللہ اس سورہ نسا میں منافقین کی یہ حرکت کی یہ اطاعت رسول سے بھاتے تھے بڑا اس کو, کو نمایاں کیا گیا اس لیے یہ سورہ نصاح آج کے دور کے ان منکرین سنت پر جو سنت رسول کی اتارٹی کا سرے سے انکار کریں ایک ہے کہ حدیث شریف کی گریڈیشن پر اہل علم کا نام کریں وہ علمی بحث ہے ایک ہے کہ سنت کا سرے سے کوئی انکار کر دے یہ موضوع اس سور نسلہ میں بڑی تفصیل سے آگے آ رہا ہے ادھر بھی یہی مسئلہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بلایا جا رہا ہے پیچھے ہٹتے پہلو تہی کرتے ہیں ہمارے لیے تو قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایکول ٹو دین آف اسلام یہ ہے نظام الدین کتاب و سنت فقی بیرا بتم مصیبت بما قدمت ثم پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے ان اردنا اللہ احسان و توفیقہ کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت کرنا چاہی تھی اس کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی ہیں حاصل کلام یہ کہ اپنی ہی رویش اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے مشکل میں آتے پھر قسمیں کاتے نہیں تو بڑے اچھے ان کے ان ان حق میں اثر کر جانے والی بات رہی یہ آپ کے ذمے ہے اب اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے رسول کا کام سے یہ نہیں تھا کہ آئے کتاب دے کے چلا جائے اللہ یہ رسول کا کام نہیں تھا فقط اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے س... کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ ایک نمونہ بن کے لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمِ رَلَمُ اور وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا اگر آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی ان کے لیے استغفار کرتے بخشش مانگتے لو تو رحیمہ تو ضرور اللہ کو یہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے ان منافقین کو کہا جا رہا ہے اسلح کر لو حضور کے پاس آؤ تم بھی اللہ سے بخش مانگو حضور بھی تمہارے لیے دعا اللہ تمہیں بخش دے گا اگلی آئے بھی بہت اطاعت رسول کے تعلق سے فلاح وبی فیما شجر بین بس قسم اے نبی علیہ السلام آپ رب کی یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے فیما شجر ابین ہوں ان مسائل میں جھگڑوں میں جو ان کے درمیان ہیں پھر وہ اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو آپ فیصلہ فرما دیں بھائی سلیم و اور جب تک کہ یہ اس کو پوری طرح خوشی خوشی تسلیم نہ کر لیں تین باتیں اپنے معاملات میں تم فیصلہ کرنے والا اللہ کے رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیا اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا اور پورے طور پر جب تک اپنے آپ کو جھکا نہ دو اللہ کہتا ہے ان کا ایمان نہیں اچھا بہت سارے معاملات پہ تو حضور فیصلے فرما گئے نا کھانے پینے کے معاملات میں کیا حرام ہے کمائی کے معاملات میں کیا حرام ہے معاشرت کے معاملات میں کیا حرام ہے اینڈ سو آل اب ہم علم تو حاصل کریں اس کے بعد محسوس کریں پردے کے احکامات پر آج کیسے عمل ہو سکتا ہے بھائی سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا یہ کیا ہے آخر یہ اعتراض مسلمان کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لے تین بات باتیں بتائیں حضور کو حکم مانے دو جو فیصلہ ہو جائے اس کو پورے طور پر اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے دل میں اور تین مکمل طور پر اپنے آپ کو جب تک جھکانا دیں کے حکم کے سامنے ان کا ایمان نہیں ولو انا خطبنا اب خروج ہوں کلین اور اگر ان پر یہ لازم کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو قتل کرو جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا اپنوں کو قتل کرنا یا ابھی خرجوم اندیار کم یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ گھر بار کو چھوڑ دو ماں فعال ہوں اللہ تو ان میں سے چند ایک کی سوا کبھی وہ ایسا نہ کرتے اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجرا عطا کرتے ودی نہ مستقیمہ اور ہم انہیں سید راستے کی ہدایت ادا کرتے اگلی آیت ان کی تشریح ہے کن لوگوں پر اللہ کا انعام وہ جو سور فاتحہ میں مانگتے ہیں نا ان کا بیان اگلی آیت میں وماط اور جو اطاط کر اللہ اور رسول علیہ السلام کی فعل اکما اللہ اللہ علیہ و صدیقین تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ انعام فرمایا امبیا اور سالحین حسلائی کا رفیقہ اور کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وہ کفاب علیما اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے اللہ کیا فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کے احکامات کی پاسداری کرے ان کی نافرمانی سے بچے کن کے ساتھ اللہ شامل فرمائے گا انبیاء سدقین شہدا صالحین امبیا یہ دروازہ بند صدیقین وہ عام نیک لوگ جن میں غور و فکر کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے شہدہ وہ عام نیک لوگ جن میں محنت کا جذبہ بھاگ دوڑ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے صالحین عام نیکو کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طاق کرنے والوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اس آیت کا پس منظر طبران شریف کی روایت صحابی ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کو دیکھا کچھ غمزدہ تھے بہت توجہ فرمائیے گا حضور السلام نے فرمایا بھائی تم کیوں غم ہو اب صحابی کی آج کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ان کی ٹینشن کیا ہے سنیں ہم سب بھی بہت ساری ٹینشنز کا شکار ہیں صحابی کی ٹینشن کیا ہے سنیے تم کیوں غم زدہ ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ فکر مجھے ستاتی اور رولاتی اور غم زدہ کرتی ہے پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں یہ ہماری فکر ہے اور دوسری دوسری یا رسول اللہ یہ فکر ہے اگر اللہ نے فضل فرما کر جنت عطا فرما دی تو پھر ٹینشن اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہاں آپ مقام محمود پر مقام بلند پر ہوں گے میں پتہ نہیں کہاؤں گا جنت میں آپ کا دیدار نہیں ملے گا ہے ہمیں اس بات کا شوق اللہ یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی اللہ نے آیت عطا فرما دی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاع کرے گا اللہ ان میں شامل فرمائے گا جو ان کے ساتھ ہوں گے انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کل بھی حضور سے ملاقات اس کا موقع ہے اگر آج اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی رویش پر ہم کار بن رہے فضل یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے بکفا بلّہ علیمہ اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے آمنوا بذکر اللہ